اور موسا کے بعد اس کی قوم اپنی زوروں سے ایک بچھوا بنا بیٹھی بے جان کا دھڑ گائے کی طرف آواز کرتا کیا نہ دیکھا کہ وہ ان سے نہ بات کرتا ہے اور نہ انہیں کچھ رابطہ اسے لیا اور وہ ظلم تھے